ہوں یا الحمد اللہ سید امبیا اب المرسلیم اما با فعود شیطان بسم اللہ علی قیا رسول اللہ ولا اله الا يا حبيب الله الله اكبر والسلام عليك يا نبي الله الله اكبر الصلاه يا نور الله نويت سنة الاعتكاف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 یا بالو وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علی وسلم ہے جو مجھ پر ایک بار دودھ پاک بھیجے اللہ تعالی اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سرکار مکہ مکرمہ سردار سردار مدینہت المبرا صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم نے فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بائیوں کھانے کھلانے پینے پلانے رکھنے اٹھانے دھونے پکانے پڑھنے پڑھانے چلنے گاڑی وغیرہ چلانے اٹھنے اٹھانے بیٹھنے بٹھانے بتی جلانے پنکھا چلانے دسترخوان بچھانے بڑھانے بچھونا لپیٹنے بچھانے دکان کھولنے بڑھانے تالا کھولنے لگانے تیل ڈالنے عطر لگانے بیان کرنے نا سنانے جوتی پہننے عمامہ سجانے دروازہ کھولنے بند فرمانے الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں حضرت سیدنا صفوان بن سرحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں لہذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے اس کے لیے اللہ تعالی کا نام مہر ہے یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اسی طرح ہر چیز رکھتے اٹھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے انشاءاللہ عز اللہ شریف جنات کی دست برد سے حفاظت حاصل ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں درست مخارص سے خروف کی ادائیگی لازمی ہے اور کم از کم اتنی آواز بھی ضروری ہے کہ رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں اپنے کان سن سکیں جلد بازی میں بعض لوگ خروف چبا جاتے ہیں جان بوجھ کر اس طرح پڑھنا ممنوع ہے اور معنی فاسد ہونے کی صورت میں گناہ لہذا جلدی جلدی پڑھنے کی عادت کی وجہ سے جو لوگ غلط پڑھ ڈالتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں نیز جہاں پوری پڑھنے کی کوئی خاص وجہ موجود نہ ہو وہاں صرف بسم اللہ کہ لیں تب بھی درست ہے حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے ہوائیں ساکن ہو گئیں سمندر جوش میں آ گیا جو پائے نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے اور اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے میری عزت و جرار کی قسم جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی گئی میں اس میں برکت دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پارا انیس سورت النمل کی تیسویں آیت کا حصہ بھی ہے اور قرآن مجید کی ایک پوری آیا مبارکہ بھی جو کہ دو صورتوں کے مابین فاصلہ کے لیے اتاری گئی اللہ نے بعض انبیاء علیہ صلاحت والسلام پر صحائف اور خطب نازل فرمائیں جن کی تعداد ایک سو چار ہے ان میں سے ساٹھ صحیفے حضرت سیدنا شعیب علی نبی جینا وعلیہ صلاحت السلام پر تیس صحیف حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا و علیہ صلاۃ والسلام پر دس صحیف حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علی نبی جنا و علیہ السلام پر تورا شریف اتارنے سے قبل نازل فرمائے نیز چار بڑی کتابیں نازل فرمائی تورات شریف حضرت سیدنا موسی کلیم اللہ علیہ نبینا و الیہی صلوات و پر زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و الیہی صلوات و پر انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علی نبینا و پر قران مبین جناب رحمت اللعالمین صلی اللہ تعالی علیہ و الیہی وسلم پر ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن اور مضامین قرآن مجید میں اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون اس کے حرف با میں موجود ہے اور اس کے معنی یہ ہے بی کانا ماں کانا وبی یقون یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ عز و جل ہی سے ہے اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ عز و جل ہی سے ہوگا محمد صلی اللہ تعالی والے میٹھے اسلامی مایو الحمد للہ اجزا تبلیغ قرآن و عالم عالمگیر غیر سیاسی تحریک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 ہر ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرانے کا معمول بنا لیجیے انشاء اللہ اجزا وجل اس کی براکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے گناہوں سے نفرت کرنے اور پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ اجزا وجل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 الحمد رب العالمین العلم والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََََََََََََََََََََََ وسلم بات وصيل مصطفى تعالی علیہ علي وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ اجزا ودل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ مواف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ حضا ہمیں اپنا اور اپنے مدنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کا مخلص عاشق بنا ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا آتا فرما یا اللہ حضا ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا عطا فرما یا اللہ عز و مسلمانوں کو بیماریوں کرزاریوں، بے روزگاریوں بیجا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ عز زو اسلام کا بول بالا کر دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا زول ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ یادل ہمیں زیر گمبد خزرا جلوائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شہادت جنت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول و منظور فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کو مجبور کی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الألمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله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 مدنی حلقے کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ عزت و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی نامات میں سے ابھی ایک اور مدنی نام پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک سے بما ترجمہ اور تفصیل ہم چند آیات سنیں گے تمام اسلامی بھائی خاموشی اور دل جمعی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا سورہ انعام مکی ہے اس میں بیس رکوع اور ایک سو پینسٹھ آیتیں تین ہزار ایک سو اور بارہ ہزار نو سو حروف ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ کل سورہ ایک ہی شب میں با مقام مکہ مکرمہ نازل ہوئی اور اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے آئے جن سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ وہ فرشتے تسبیح و تقدیش کرتے آئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ سبحان رب العظیم فرماتے ہوئے سربہ سجود ہوئے الحمدللہ اللذی خلق السماوات والأرض سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے حضرتِ قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا توریت میں سب سے اول یہی آیت ہے اس آیت میں بندوں کو شان استغنا کے ساتھ ہم کی تعلیم فرمائی گئی اور پیدائش آسمان و زمین کا ذکر اس لیے ہے کہ ان میں ناظرین کے لیے بہت عجائب قدرت و غرائب حکمت اور عبرتیں و, عبرت و, عبرت و منافع ہیں وجہ اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی یعنی ہر ایک اندھیری اور روشنی خواہ و اندھیری شب کی ہو یا کفر کی یا جہل کی یا جہنم کی اور روشنی خواہ دن کی ہو یا ایمان و ہدایت و علم و جنت کی یہاں آیت مبارکہ میں وجال ظلمات ظلمات کو جمع اور و نور اور نور کو واحد کے سیگا سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ باطل کی راہیں بہت کثیر ہیں اور راہ حق صرف ایک یعنی دین اسلام دینا کا فروب اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں یعنی باوجود ایسے دلائل پر متعلق ہونے اور ایسے نشانہ قدرت دیکھنے کے دوسروں کو حتا کے پتھروں کو پوچھتے ہیں باوجود یہ کہ اس کے مکر ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ از ہے وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا یعنی تمہاری اصل حضرت آدم علا نبی جینا و علیہ سلاۃ وسلام کو جن کی نسل سے تم پیدا ہوئے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 پھر ایک میاد کا حکم رکھا جس کے پورا ہو جانے پر تم مر جاؤ گے اجل ہو اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے مرنے کے بعد اٹھانے کا اچھانے کام تم انتم وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ پھر تم لوگ شک کرتے ہو اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا یعنی اس کا کوئی شریک نہیں يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے صد اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ الحمد العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله لاہی رحم فرما صفا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کر بلائے رج شہید کر بلا سجاد کے ستے ساج رکھ مجھے علم ہم باپ تیرے علم ہودا کے واسطے ساجد کا سد ساج اسلام کلب اور رضا کے واسطے بہر معروف کو سری معروف دے دے خود سری جنوے حق میں جن جے باسپا کے واسطے بہر شبنی دنیا کے کتروں سے بچا ایک کارک اب جی واحد بیشیا کے واسطے بل پرہ کا سج سکر وم کو دے دے خو خو خو سان حسن اور قادری کر قادری رت پادری اور فل پاد قدرت نما کے واسطے آسن مد پنسے یدھ پہ سسنگ رن سا پتاج کے واسطے نہاد موتی واسے سور ارپالو ہم بہاد علی حسن احمد بہا کے واسطے بہر عب نار غم گلزار کر لے داداری بادشاہ کے واسطے پالر پر عشق ہم سے ماں کے واسطے خوب اہل آگے محمد کے لیے کر شہید عشق کے ہمتا پیشوا کے واسطے دل کو اچھا سنت راجان گو پورنو اچھے پیارے شمس دی مدلا کے واسطے رو جانے پارے میں آسو دا ہر آلے رسول <تضح> سدا کے واسطے کر رتا ہم ددا ہم دے لوجے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واپے پوری آ اے خش مے یوریا بابا سا کے واسطے آخرا کے دین دنیا سلام و سلام آدری اب دلام اب کے واسطے احمد میں عطا کر کشدہ کو احمد رضا کے بابا دے ست ساری نوا کے واسطے آمین آمین يا امين صلى الله تعالى عليه واله وصحبه